بلى قادرين على أن نصوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر عمامه يسأل عيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر الا رب میز مستقر یو نبؤل بلسانوانی ولی امر ملسانی اللہم ربنا الم نا رشدانہ واز نامن شرور ان الباطل باطلا ورزن باطلم آمین یا رب عالمین گزشتہ رشست میں ہم سورہ قیامہ کے بارے میں بنیادی اور تمہیدی امور بھی نوٹ کر چکے ہیں اور پہلی آیت لا اقسم نب یوم پر گفتگو بھی ہو چکی ہے دوسری آیت ہے ولا اکسم و بن اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت گر کی اس میں اسلوب کی بات پہلے ہو چکی ہے یہاں بھی لا منفصل ہے متصل نہیں علیحدہ ہے اس کے بعد قما لگائیے اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت گر کی یا ضمیر کی یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے سورت العصر کے زمین میں کہ قسم کا اصل فائدہ ہوتا ہے گواہی جس شے کی قسم کھائی جاتی ہے اسے کسی چیز پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی یا کسی قول پر خبر پر یا کسی عہد پر کسی اقرار پر کسی وعدے پر اگر کوئی خبر دے رہے ہیں تو جب اللہ کی قسم کھا کر ہم خبر دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اور اگر کسی وعدے پر قسم کھاتے تو گویا کہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں و اللہ و ننا و بے کہ ہمارا جو قول و قرار ہو رہا ہے ہمارا معاہدہ ہو رہا اللہ اس پر گواہ ہے تو قرآن مجید میں قسمیں کھائی گئی ہیں اسی گواہی کے لیے اسی لیے دو الفاظ نوٹ کیجیے مقصم بہی مقسم علیہ کس شے سے قسم کھائی گئی کس شے کی قسم کھائی گئی یہ مقصد یہی ہے مقصم علیہ کس شے پر قسم کھائی گئی یا یوں کہ یہ کس شے کو گواہ بنایا گیا اور کس شے پر گواہ بنایا گیا تو ہر قسم کے ساتھ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں اور اس پر مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کی ایک بڑی قیمتی تصنیف ہے المان فی اقسام القران انہوں نے عربی زبان میں لکھی تھی مولانا اسلائی صاحب نے اردو میں ترجمہ شائع کیا دقیق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ آج تو شاید نہ ہو لیکن کل میں کہوں گا مکتب والوں سے کہ اس کے کچھ نسخے یہاں لے آئے جائیں انہیں بھی قرآن مجید سے کوئی علمی اعتبار سے بھی کوئی دلچسپی ہو رہی ہے ان کے لیے وہ مفید شہر ہوگی اب یہاں پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اقسم یوم القیامت میں تو دلیل صرف خطابی دلیل ہے فیضانی دلیل ہے قیامت اتنی یقینی ہے کہ وہ اپنے وجود پر خود ہی گواہ ہے لیکن یہ دوسری قسم جو ہے یہ استدلالی قسم ہے اس میں تو لب لباب آ گیا ہے اب تک کے جو ہمارے مباحث آئے ہیں ایمان کے ضمن میں اس میں اس بات آخرت کے ذمن میں جو دلائل آئے ہیں ان سب کو ایک قسم کی شکل میں لے آیا گیا ہے وہ دلائل کیا تھے ذرا نوٹ کیجیے ہمارے دوسرے سبق میں آیا تھا لفظ بر کی وضاحت میں دل وہ شے ہے جس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے چیریٹیز دیٹ سود نیکی کا کام خدمت خلق کا کام لوگوں کا کسی مشکل میں اس میں کام آ جانا اس سے دل کو ایک جیسے کہ زخم پر پا رکھ دیا جائے انسان کو خود اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سکون حاصل ہوا خوشی حاصل ہوا معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا تصور ذہن انسانی میں قلم انسانی میں فطرت انسانی میں انگرینڈ ہے امپرنٹڈ ہے یہی بات تیسرے درس میں آئی معروف اور منکر یا بنائی عقم سلاد اور عمر بل معروف منحال معلوم ہوا کہ انسان کے نزدیک یہ چیزیں جانی پہچانی ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے بھلائی بھلائی ہے برائی برائی ہے اس کو پتانے کی ضرورت نہیں ہے فطرت پہچانتی ہے انسان اندھا بہرا نہیں ہے جانتا ہے کسی کو کہا گیا کہ آخری پارے میں وہ نفسم وما سواہا فال ہماہا فجو نفس انسانی اور اللہ نے جیسے اس کو بنایا وہ خود گواہ ہے خود اپنے اوپر دلیل ہے اور اس میں نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا یہ نفس کے اندر ودیت شدہ چوتھے سبق میں آیا تھا حامی میں سجدہ والی آیات میں لا تست حسنتوں والا سہی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے معلوم ہوا کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے برابر کیسے ہو جائیں اب یہاں منطق کا استعمال ہوگا اس سے آگے چل کر اگر نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو گندم از گندم برویت جا جو. سے جا گندم سے گندم پیدا ہونی چاہیے جا سے جا جو. نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے بدی کا برا نکلنا چاہیے لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ برکس معاملہ بھی ہوتا ہے نیکوکار فاقہ کر رہا ہے بدکار گلچھرے اڑا رہا ہے ایش ہو رہے ہیں معلوم ہوا یہ دنیا ناقص ہے عقل کا منطق کا فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس کے نوامیس اور قوانین بالکل مختلف ہوں جہاں بھرپور بدلا مل جائے اس لیے کہ یہاں کوئی شے اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی یہ تھا کہ جو سورہ آل عمران میں مضمون آیا ربناما خلق باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا بے مقصد پیدا نہیں کی یہاں ہر شے نتیجہ خیز ہے ہر شے حکمت بھری ہوئی ہر شے حکمت پر بمنی کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کوئی نتیجہ نہ نکلے بدی کا کوئی نتیجہ نہ نکلے اسی کو کہا گیا کہ سورہ مومنون میں اف ہسب تو من نما خلق ناکم آبا سمان لا تر کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تم ہمارے طرف لوٹائے نہ جاؤ گے یہی تغابن میں آ چکا خلق سماوات والا نہ وہ سمورا کم فاسنا سورا کم وہ الہل اس نے آسما اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں مقصد کے ساتھ بنائے ہیں اور تمہاری نقشہ کشی کی اور کیا ہی خوبصورت تمہیں خد و خال اٹا کیے تو اس کی طرف لوٹنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا لوٹنا نہ ہو اللہ کی طرف یہ سارا استردال جو ہے شروع کہاں سے ہوا کہ نیکی اور بدی فطرت انسانی میں انگرینڈ ہے اسی کا مظہر ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کانشنس مائی کانشنس از پریکنگ میں مائی کانشنس از بائٹنگ میں مجھ سے یہ غلط حرکت سلزت ہو گئی ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے یہ ملامت کرنے والا بائٹنگ میں پریکنگ میں مجھ پر تنقید کر رہا ہے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے یہ جو ہماری ایک باطنی حقیقت ہے قرآن نے اس کو اصطلاح دی ہے نفس لبوامہ انسان کی وہ باطنی حقیقت ضمیر جسے آپ اردو میں کہتے ہیں مخفی حقیقت ہے ضمیر کہتے ہیں چھپی ہوئی شیکوں میں ہمارے کچھ آزاد ظاہری ہے کچھ باطنی ہے وہ باطنی آزاد ہے ایک ضمیر بھی ہے نظر نہیں آتا فزیولوجی میں اس سے کوئی کہیں بحث نہیں ہوتی لیکن ہے قلب بھی ہمارا ایک وہ قلب ہے کہ جو جس سے کہ اور فزیولوجی میں بحث ہوتی ہے اور ایک قلب وہ ہے جو قرآن مجید سے بیان کرتا ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے سوچتا بھی ہے وہ قلبہ ہے فینا لا تامل ابسار ولاکن کامل قلوب الطیف سدور <الصدور> اندھے جو ہیں وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی دل اندھے ہو جاتا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ استدلال لا اقسم نفس لمباما گواہ ہے یہ ضمیر جو انسان کے اندر ہے کس شہ پر گواہ ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے نیکی سے نیک نتیجہ بدی سے برا نتیجہ نکلنا چاہیے جو یہاں نہیں نکل رہا لہذا قیامت لازم ہے آخرت شدمی ہے ہو کر رہے ورنہ اس زندگی کی کوئی توجیہ نہیں ہے پھر بیکار ہے یہ جو ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھا گیا بڑے گھاٹے کا سودا ہے کوئی شس نیکی کی زندگی گزارے اور یہاں فاتح کرے ہاں اگر یہ یقین ہے کہ آخرت ہے تو گھاٹے کا سودا نہیں نفے کا سودا زانے کا یوم تغابن ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے یہ ہے سارا استدار اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جدید فلسفہ میں سے کانٹ نے اس پر بحث کی ہے اگرچہ اس کی بحث کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے اس نے پہلے ایک کتاب لکھ دی تھی کریٹیک آف پیور ریزن جس سے بڑا ہنگامہ ہو گیا اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی ہستی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا دلیل سے منطق سے ہنگامہ ہوا آخر کرشچین ولڈ عیسائی دنیا خدا کو تو مانتی تھی نا تو صرف دوسری کتاب اس نے لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن عملی جو ہے دلیل عملی وہ منطق املی اس کے اعتبار سے کہا کہ مارل لا جو ہمارے اندر ہے مورل لا ود ان یہ ثبوت ہے کہ خدا ہے لیکن یہاں اس نے ٹھوکر کھائی ہے قرآن نے صحیح استعمال کیا ہے اس مورل لا کو وہ اللہ کے وجود کے لیے اسے نہیں استعمال کرتا بلکہ آخرت کے, استعمال کے لیے استعمال کرتا دی مورل لا ود یہ اس کے الفاظ ہیں کانٹ کے بلکہ اس کے الفاظ تو یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو پہلے کہ دو ثبوت ہیں خدا کی ہستی کے دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود آسمان پر یہ دبکتے ہوئے ستارے جو ہے یہ بول رہے ہیں کہ اللہ ہے اور ہمارے اپنے اندر جو یہ اخلاق کا قانون ہے نیکی اور بدی میں جو تمیز ہم کر رہے ہیں یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کا کیا اللہ ہے اس نے وجود باری کے لیے دلیل استعمال کی ہے پرانے مدید اس کو اس بات قیامت و آثرت کے لیے استعمال کرتا یہ زیادہ صحیح ہے منطقی اعتبار سے اب آگے آئیے ان دونوں قسموں کا مختلف علیہ یہاں محظوف ہے جب خود قسم کھائی جا رہی ہے قیامت کے دن پر تو اب اس کو مقصوم علیہ کی حیثیت سے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اسے اگر کھولیں گے محدود کو تو کیا ہوگا جو میں نے ترجمے میں کھول دیا تھا جیسے سورہ زاریات میں آیا ہے ان نما تور اب انادی لواقع جس چیز کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے وہ سچی ہے اور جدا و سزا ہو کر رہے یا جیسے سورہ تور میں آیا ان آزاب رب کا لواقع تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا جیسے سورہ برسلات میں آیا ان نماتو ادون جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ واقع ہو کر رہنے والی ان آیات کو آپ محظوظ سمجھیے لاسم القیام وزاب اور اباق ان نماتو ادون انما, عدون لواقع، انما عدون ان نماتو ادونق الین الواق یہ گویا کہ مقسم علیہ ہے جو یہاں محظوف ہے اب آئیے سب ال انسان وجما بلا نسویہ کیا یہ انسان یہاں الانسان انسان آیا ہے اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں لام معرفہ لام تعریف یا تو محفود ذہنی ہے کوئی خاص انسان ہے کہ جو اس وقت حضور کے روبرو کھڑا ہوا تقزیب کر رہا ہے قیامت کی کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کیا ایسی گھٹیا بات کہہ رہا ہے کیا اتنی اہم بات کہہ رہا ہے یہ ابو جہل یہ ابو لہب یہ ولید بن مغیرہ ایسی اہم بات کہہ رہا ہے یعنی معین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے ال انسان سے اور ال انسان یا جمع کے سیری میں بھی آ سکتا ہے وہ سارے منکرین جو ہیں آخرت کے جو اس وجہ سے آخرت کا انکار کرنا رہے کیسے ہو جائے گا ہے ہاتھ ہے ہاتھ الماتو ارون انہونی بات ہے ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا جب آئدہ کن آئدہ من جبکہ ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر اٹھا لیے جائے گا اب آبا ملو دیکھو جی کیسی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پچھلے آباؤ اجاز سینکڑوں برس ہو گئے وہ بھی دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے یہ سارا وہ معاملہ جو ہے یہ الانسان انسان یا سب ال انسان ہو اللہ نجما اظام بلا بنانا کیوں نہیں ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ایک ایک طور درست کرنے یہاں پر ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ دلیل وہی خطابی ہے یہ دو آیتیں گویا کہ اس ایک آیت کی ہی مضمون جو ہے اسی کو دہرا رہی ہیں جو سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں ظام الزین کفرو اللہ کل بلا و ربی لتواسم لتون وزالکال اللہ یسیر ان کافروں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ انہیں اٹھایا نہیں جا سکے گا کہہ دیجیے نبی کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم لازمن اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا اور یہ میرے رب پر بڑا آسان ہے بالکل وہی بات ہے بلا قادرین درین الا نسبیہ یہ خطابی انداز ہے وہی ازانی انداز ہے جیسے لاس سے یوم القیامہ ویسے ہی یہ دو آیا البتہ یہ کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں قادرین کیوں آیا قادرون کیوں نہیں آیا ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی اپنے لیے جمع کا سیگا بھی استعمال کرتے واحد کا بھی جہاں اپنی جلالت قدر اپنی عظمت اپنی علو و شان و مرتبہ کو بیان کرنا ہوتا ہے وہاں جمع کا سیگا ہوتا ہم کادر اور یہاں پہ کیوں آیا قادرین قادرین کیوں نہ آیا یہاں کننا محظوف ہے بلا کننا قادرین آلہ نسویہ بنانا ہم اس پر پورے طور سے اور ہمیشہ سے قادر ہیں ہماری قدرت کوئی حادث قدرت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی اور پھر کو ہمیں حاصل کرنی ہو جیسے کہ تم بالکل بے طاقت ہوتے ہو طاقت حاصل کرتا ہماری تو ازل سے قدرت ہے ہم اس پر قادر ہیں اور ہمیشہ سے ہیں کہ ہم ایک ایک پور انسان کی درست کر دیں بل یورید ال انسان انہیں یف یہ ہے بہت اہم ٹکڑا بہت اہم آیت بل اب دیکھیے بل یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ بل ہی تو ہے بلکہ بل سے براد کیا ہے اصل بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے یعنی یہ جو انکار کر رہا ہے قیامت کا اس کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا ابو جہل اتنا احمق ہے کہ اللہ کو مانے اور سمجھے کہ وہ عاجز ہی سے کیا ابو لہب اتنا احمق اور قودل ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانے بھی اور پھر یہ سمجھے کہ وہ قادر نہیں ہے اس پر کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے کیا ولید بن مغیرہ ایسا کودن ہو سکتا ہے ایسا احمق ہو سکتا نہیں یہ وجہ مطلب ہے ہی نہیں یہ تو وجہ بیان کر رہے ہیں اصل وجہ کچھ اور ہے اصل وجہ کیا ہے بل یورید ال انسان ال یف جو انسان یہ چاہتا ہے یہاں پر بھی وہ دونوں رکھیے معین انسان بھی جس سے, جس سے کہ روح سکن جس کی طرف ہے یا یہ کہ تمام انسان جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں فسق و فجور کی زندگی کو جاری رکھنا چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی یہ کافر لگی ہوئی یہ بدماشیوں کے آدی ہو چکے ہیں عیاشیوں کے آدی ہو چکے ہیں اگر آسرت کو مانے تو چھوڑنا پڑتا ہے سب کچھ اور کیسے چھوڑ دیں یہ دو دو اور چوپڑی کے جو آدی ہو چکے ہیں وہ سوکھی اور وہ بھی آدھی کیسے کھائیں یہ ہے اصل سبب فسق و فجور فجر کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو فجر انفجار کسی شے کے اندر پھٹ جانا فجر ہے جبکہ تاریکی کا پردہ چاک ہو کر صبح کا سفیدا جو ہے نمایاں ہوتا ہے تو فجر کیا ہے نفس انسانی کا پھٹ پڑنا وہ سیلف کنٹرول سے نکل جانا سیلف کنٹرول خود ہی انسان کی جو ہے قابو یافتہ ہو اس لبیڈو پر اس اڈ پر اینیمل انسٹنکس پر یہ ہے جو مطلوب ہے جہاں وہ خود ہی اتنی کمزور ہوئی کہ یہ اڈ اور لبیڈو جو ہے یہ پھٹ پڑی یہ ہے فجر بل یرید ال انسان ال یف میں جو ضمیر ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں اکثر مفسرین نے اسے مراد لیا ہے یعنی مستقبل اپنے آگے جاری رکھنا چاہتا ہے پھر کو فجور چھوڑنا نہیں چاہتا مولانا اسلائی صاحب نے یہ رائے دی ہے کہ امام کی ضمیر ہے ضمیر کی طرف نفس لمباما کی طرف پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے ضمیر کی تمام ملامت کے باوجود جیسے کہتے ہیں کہ دروغ گردن بروئے تو این تمہارے سامنے جھوٹ بولوں گا تو یہ انداز ہے انسان کا اس بد کا کہ یہ اپنے ضمیر کی ساری پرتنگ کے باوجود اپنے فشق کو فجور کو جاری رکھنا چاہتا ہے یہ مضمون ہے تو بڑا لطیف لیکن یہ کہ میرے نزدیک یہ راجح قول وہی ہے جو جمہور مفسرین کا ہے اس لیے کہ نفس جو ہے معنس ہے یہاں پر اگر ضمیر آتی بل یرید ال انسان الف جرا ہا تب تو یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نفس لمباما کی طرف یہ زمیر آجے ہیں لیکن یہ کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی میرے نزدیک مستقبل اپنے سامنے ہی وانٹس ٹو کنٹینیو دس ٹائپ اپنے یہ فسق کو فجور اور عیاشی اور بدماشی اور حرام خوری کو جاری رکھنا چاہتا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے اس لیے کہ یہ مثال سادہ ترین ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے حالانکہ منطق یہ ہے کہ اسے بھی یہ نہیں پتا ہوگا جانتا ہوگا وہ بھی کہ میرے آنکھ بند کرنے سے بلی ختم نہیں ہو جائے گی لیکن دیکھنا نہیں چاہتا آدمی حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا وہ اس کل حقیقت سے اپنی کرنی کترانا چاہتا ہے نگاہ بچانا چاہتا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے بل ید ال انسان ال یف جرام یس الق یا فیضا بَرِقَ البصر وَخَسَفَ خصف وَجُمِعَ الشَّمْسُ جمع يَقُولُ ول يَوْمَئِذٍ أَيْنَ انسان كَلَّا لَا عین المفر رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الا رب یوم يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ انسان یہ جو اب آیا ہے مضمون اس کو سمجھیے یس الان یوم القیامہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن یہ سوال استفامی نہیں تھا استحزائیہ تھا اچھا یہ جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوگی جی قیامت مان لیا کب ہوگی جی یہ انداز ہے یہ تو بتاؤ کب آئے گی یہ بار بار قرآن مجید میں کی صورتوں میں آپ کو ملے گا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ کا یہ کام ہی نہیں فی مانتا بن ذکر رب کا منتہا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی آپ کا کام ہے کہ خبردار کر دیں کہ آ کر رہے گی بس فی مانتا بن یہ سلون کا یانا مرسا فیما ان تمن ذکر الا ربیہ کا منتہا سورہ نازیات تو یہ چونکہ سوال جو ہے یہ استہزائیہ تھا تو جواب بھی اسی انداز میں جس کو آپ کہتے ہیں ترکی بہ ترکی جواب جیسا سوال ویسا جواب وہی انداز زجر اور توبیق ہے فیضا بر تل اب تو بڑا بند بند کر یہ مذاق اڑا رہا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا لیکن جب وہ وقت آئے گا کہ آنکھیں چندیا جائیں گی وہ خصف القمر چاند بے نور ہو جائے گا یا خصف دھنسنے کو بھی کہتے ہیں خصفنا بیہی و بے دارل عرض قارون کو اور اس کے پورے محل کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا یہ خصف دیے اور خصوص کہتے ہیں جب چاند گرہن جو اب ہوتا ہے بے نور ہو جاتا ہے چاند تو دونوں ترجمے اس کے ہیں جب چاند بینگور ہو جائے گا یا چاند دھنس جائے گا سورج کے اندر کیونکہ اگلی آیت ہے وہ جو الشمس سو اور کمر اور سورج اور چاند جگجا کر دیے جائیں تو اس سے یہ سورج میں چاند کا دھنس جانا جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے یہ جو شکل ہے تین آیات میں اس میں احوال قیامت کی ایک نقشہ کشی کی گئی ہے ان کے اصل مفہوم کو مدنول کو تعین کے ساتھ اس وقت جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں وہ جو اصاہ ہے وہ جو قیامت کی گھڑی ہے وہ جو زلزلہ ہے زلزلہ تسات شعی ال عظیم اب اس کے مختلف نقشے ہیں عزت شمس قبرت ویزل نجوم ان اب یہ ایک انداز ہے عزت سما ان فطرت ویز القاق ان یہ ایک دوسرا انداز ہے عزت سما ان شقت وازنت نبہ بحقت یہ تیسرا انداز ہے القاریہ بلقاریہ و ماضرا کبلقاریہ یوم یقون الناس وقل فراش البسوس و تقون الجوال القل عہل منفوش یہ تیسرا انداز ہے